اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا نور اللہ مٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ سانے نزول لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں ابتدان درد پاک کی فضیلت سماعت کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عثمت نشان ہے جو شخص جمع المبارک کو میری ذات پر سو مرتبہ درستی پڑتا ہے اللہ تعالی اس آدمی کی سو حاجتیں پوری فرماتا ہے ان سو حاجتوں میں سے تیس حاجت دنیا کی اور ستر حاجت آخرت کی اللہ تعالی پوری فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ شان نزول میں ہم باقاعدہ ایک موضوع کے تحت کسی آیت مبارکہ کا انتخاب کرتے ہیں اور اس آیت مبارکہ کا بیان کیا گیا شان نزول کہ اس آیت مبارکہ کا پس منظر کون سا ایسا واقعہ یا کون سا ایسا معاملہ یا کون سا ایسا مسئلہ پیش آیا کہ جس کی بنا پر وہ آیت مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نازل فرمایا شار نزول کے اس کو اسباب نزول بھی کہا جاتا ہے کہ آیت مبارکہ کے نزول کا سبب کیا بنا اور اس بارے میں بعض اوقات مختلف روایات بھی ہوتی ہیں بعض اوقات ایک ہی واقعہ کہ جس کی بنا پر وہ آیت مبارکہ کا نزول ہوتا ہے اور بعض اوقات متعدد واقعات اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آیت مبارکہ کا نزول پہلے ہو چکا ہوتا ہے لیکن بے ہی اسی طرح کا واقعہ کوئی بعد میں بھی صادر ہوا یا اسی طرح کا مسئلہ بعد میں بھی درپیش ہوا اور اس کی بارے میں جب معلومات کی گئی پوچھا گیا تو اس, اس کو بھی یوں ہی بیان کر دیا جاتا ہے کہ اسی مسئلے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو سبب نزول اور شان نزول جسے کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آیت مبارکہ کے نزول سے قبل کون سا ایسا پس منظر واقعہ یا کون سا پس منظر ایسا معاملہ درپیش ہوا جس کی بنا پر اللہ تعبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کا نزول فرمایا اور بہت سی آیت تو ایسی ہیں کہ اگر ان کے بارے میں شان نزول کا علم نہ ہو تو آدمی کو اس آیت کا مفہوم یا وہ بات سمجھنا ہی قدرے دشوار ہو جاتی ہے تو شان نزول کی اہمیت بہت بڑی ہے اور اس, اس بات کو سمجھنا اور یہ قرآن مچید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کے فہم کے لیے آیت مبارکہ کی سمجھ کے لیے آیت مبارکہ کا وہ حکم اور اس پوری طرح اپنے ذہن میں نقش کرنے کے لیے بعض اوقات یہ بہت بڑا اہم ذریعہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اس کا شان نزول علم ہو قرآن پاک کی ایسی بہت سی آیت مبارکہ بھی ہیں ہم قبل اپنے سسروں میں ان چیزوں کا بھی ذکر کرتے آئے ہیں آج جس آیت مبارکہ کا انتخاب کیا ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے چوتھے پارے کی آیت مبارکہ ہیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُدِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ ترجمہ ایک انزل عرفان بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے اس آیت مبارکہ کے اندر جو ارشاد فرمایا گیا کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے لوگ عبادت کریں وہ مکہ مکرمہ میں ہے اس کو کعبہ مشرفہ کہا جاتا ہے بیت اللہ کہا جاتا ہے یہ پہلا گھر ہے جس کو بنایا گیا معاملہ کیا ہوا نبی رحمت صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تھے اور سولہ یا سترہ مہینے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف مسجد اقسا کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی ایک یہ خواہش تھی آپ کی ایک تمنا اور آرزو تھی وہ کیا تھی کہ میرا قبلہ بھی کعبہ معظمہ کو بنا دیا جائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم اسی خواہش کا اظہار حضرت جبریل امین علیہ السلام سے بھی کیا انہوں نے کہا اپنے رب کے حضور کہیے آپ کا رب آپ کی خواہشات کو تکمیل تک پہنچاتا ہے پورا فرما دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو این نماز میں قبلہ تبدیل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا مدینہ منورہ کی مشہور اور معروف مسجد مسجد قبلہ تین جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے اور اسی دوران آپ کو یہ حکم نازل ہو جاتا ہے فلن و قبل کا شطر المسجد الحرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے این نماز میں اپنا رخ انور کابئی معذمہ کی طرف کیا جب آج آل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تحویل قبلہ کا معاملہ پیش آیا تو اس وقت لوگوں نے آپ پر تانو تشنی کی اور اس کے جوابات قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے کی ابتدا میں سیکول صفہا اسی پر ہی اللہ تبارک وطالیہ نے ان کا رد فرمایا اور وہ تان و تشنی یا اعتراض کرنے والوں کی مذمت کو پیان فرمایا گیا اور ان کو احمد اور بے وقوف قرار دیا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تحویل قبلہ یعنی قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کر رہے تھے تو جب یہ تحویل قبلہ کا سلسلہ ہوا تو یہود نے ایک تان کرتے ہوئے مسلمانوں کو کہا کہ دیکھو پرانے اور افضل قبلے کو جو امبیائی کرام کا قبلہ رہ چکا ہے اسے چھوڑ کر نیا اور اس سے فضیلت میں کم قبلے کو اپنا قبلہ بنا لیا ایک یہ بات کر کے تان کیا گیا اور یہ بھی کہا گیا ایک اور بھی تفاصر میں بیان کیا گیا تفسیر خازن تفسیر خزائن اور روح المعلی اور تفسیر ساوی وغیرہ میں اس چیز کو بھی بیان کیا گیا اس روایت کو بھی بیان کیا گیا کہ یہود نے اس بارے میں اعتراض کیا کہ اور کہا کہ تمہارا قبلہ کعبہ اور ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے ہمارا قبلہ تمہارے قبلے سے آلہ ہے ہمارا بیت المقدس تمہارے کابے سے افضل اور آلہ ہے کیونکہ ہمارا قبلہ تمہارے قبلے سے زیادہ پرانا اور پہلے کا ہے امبیہ کرام علیہ السلام کا وہ قبلہ رہ چکا ہے ان کی ہجرت گاہ ہے اور قبلہ شام کی متبرک زمین پر واقع ہے جہاں قیامت قائم ہوگی ان سے کہا کہ تم غلط کہتے ہو فضیلت اور مرتبے اور مقام کے اعتبار سے کعبہ افضل ہے اور کعبہ آلہ ہے جب مسلمانوں نے ان کو اس چیز کا جواب دیا تو اس اس کی تائیید گویا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بیان ہوئی اور ان یہود کا انکار اور رد اس آہت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا گیا اور اللہ تبارک وطالیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی انت ناصلی بک مبارکین کہ بے شک سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا ہے لوگوں کی عبادت کے لیے لوگ جہاں عبادت کریں جس کا طواف کریں جہاں عبادت کریں وہ گھر کون سا ہے وہ مکہ میں ہے برکت والا ہے سارے جہانوں کا رہنما ہے سارے جہانوں کے لیے ہادی ہے سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہے اسے بیت اللہ اسے کعبہ مشرفہ اسے بیت الحرام یہ کہا جاتا ہے اور قرآن مجید میں اس چیز کو واضح طور پر اللہ تعالی نے بیان فرمایا یہاں پر یہ بات بیان فرما دی گئی کہ روح زمین پر سب سے پہلے جو گھر تیار ہوا وہ خانہ کعبہ حدیث پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی گی بخاری شریف میں بیان ہے کہ کعبہ معظمہ بیت المقدس سے چالیس سال قبل بنایا گیا بیت المقدس سے کعبہ معظمہ چالیس سال قبل اس کو بنا دیا گیا تو اس سے پتا چلا کہ بیت المقدس سے پہلے وہ کعبہ معظمہ کو بنایا گیا اور فرشتوں کا قبلہ بیت المور جو آسمان میں ہے اور خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے خانہ کعبہ صرف اس عمارت کا نام نہیں ہے بلکہ اس عمارت سے لے کر اوپر تک یہ ساری کی ساری فضا یہ ہوا یہ سب جو ہے وہ کابے کے اندر شمار ہوتی ہے یہی سمتے کعبہ یہی قبلے کی جانب اگر کوئی اونچائی سے اونچائی پر بھی ہے اور وہ جب نماز پڑھتا ہے تو پھر وہ اسی کی طرف رخ کرتا ہے تو زمین سے لے کر آسمان تک یہ پوری کی پوری جو فضا ہوا ہے یہ ساری کی ساری قبلہ قرار پاتی ہے اور بیت المامور جو ساتویں آسمان پر فرشتوں کا جو قبلہ بنایا گئے بالکل اسی پر ہی یعنی یہی فضا یہ اوپر جاتے ہوئے اس بیت المامور یعنی جہاں بیت المامور ہے اور اسی سے نیچے آتے آتے اسی پر ہی نیچے یہ کعبہ معذمہ کو بنایا گیا ہے اور اس کو مسلمانوں کے لیے اس کو ایمان والوں کے لیے اور سب کا انبیاء کرام علیہ السلام ان کے لیے بھی اس کو کعبہ اور قبلہ بنایا گیا یہ قبلہ کب سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسا علیہ السلام تک کعبہ معظمہ یہ قبلہ رہا ہے تمام انبیاء کا یعنی یوں یہ قبلہ رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی دل میں جو تمنا تھی آپ کے دل میں جو یہ آرزو تھی کہ ہمارا بھی قبلہ کعبہ کو بنا دیا جائے وہ اسی وجہ سے تھی کہ اتنے انبیاء کرام علیہ السلام کا قبلہ چونکہ کعبۂ موزمہ رہا اس لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی پسند یہ تھی کہ ہمارا قبلہ بھی کعبہ معظمہ کو بنا دیا جائے یا یہ بات بھی سب سے پہلی چند باتیں اس عصاط مبارکہ کے تحت جو ہے وہ سامنے آتی ہیں اور کعبہ موضمہ کی فضیلت میں جو بیان کی گئی ہیں ان میں یہ بات کہ سب سے پہلی عبادت کا حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی طرف ہی نماز پڑھی یعنی کعبہ موضمہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے بہت سی خصوصیات ہیں کعبہ معظمہ کی جو کہ عیسایت مبارکہ میں بھی اور اس کے بعد کی آیات مبارکہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے سب سے پہلی عبادت کا وہ کعبہ معظمہ یعنی اس کی طرف مکر کے نماز پڑھے حضرت آدم علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا اور طوافِ کعبہ بھی کیا تمام لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا جبکہ بیت المقدس مخصوص وقت میں خاص لوگوں کا قبلہ رہا اس اعتبار سے بھی کعبہ معظمہ کی اس سے درچے میں فضیلت اعلی افضل اور زیادہ ہے نمبر تین مکہ معظمہ میں واقع ہے جہاں ایک نیکی کا ثواب ایک لاکھ ہو جاتا ہے کعبہ معظمہ اس مکہ مکرمہ میں ہے اور جس کے حدود کو ہرم کہا گیا ہے اور اس حرم میں بھی یہ بات کہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ اسے اچر کتنا دیتا ہے ایک لاکھ بڑھا کر اسے ثواب ملتا ہے ایک نیکی ایک لاکھ نیکیوں کا ثواب اللہ تعالی عطا فرماتا ہے لیکن یہ یاد رکھیں جہاں نیکیوں کا درجہ اس قدر بڑ جاتا ہے نیکوں کا اس قدر ثواب زیادہ ہوتا ہے تو گناوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے اگر کوئی ایک گناہ اللہ اکبر تو ایک لاکھ گناہ تو اس لیے ضرور جب بھی حرم میں کعبہ میں جائیں جب بھی وہاں حج عمرہ کے لیے پہنچے تو اس کے آداب احترام ان سب چیزوں کو بچا لانا اور بالخصوص سب سے بڑا عمل ہی گویا کہ یہ کہہ لیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا نیکیاں کرنا اپنی جگہ ہے کوئی مستحبات پر عمل کرنا اپنی جگہ ہے نوافل یا درود پاک یا صدقات کر کے نیکیوں میں اضافہ کرنا اپنی جگہ ہے لیکن یاد رکھیں گناہ کرنا اور یہ بہت زیادہ سخت اشد اور وہاں بطور خاص حرم کعبہ میں بطور خاص اس حرم شریف میں حدود حرم میں اگر کوئی گناہ واقع ہوتا ہے اللہ اکبر تو پھر وہ گناہ بھی ایک لاکھ تک بڑھ جاتا ہے اس لیے ہمیں ضرور ان چیزوں کا خیال بھی رکھنا ہے اور احتیاط بھی کرنی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ حج جو ہے وہ صرف خانۂ کعبہ کا ہوا ہے حج کا جو معاملہ ہے خانہ کعبہ کب ہوا ہے بیت المقدس قبلہ ضرور رہا ہے لیکن اس کا کبھی حج وہ نہیں ہوا یہ بھی ایک خصوصیت کو بیان کیا گیا اسے امن کا مقام قرار دیا گیا ہے اس میں بہت سی نشانیاں رکھی گئی ہیں اور ان نشانیوں میں ایک نشانی مقام ابراہیم ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے آگے ارشاد فرمایا فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم ومن دخله کانا امینا وللہ علی الناس حج البیت وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین یعنی ارشاد فرمایا گیا اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے اور جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے کعبہ معظمہ میں ایک کھلی نشانی کعبہ معظمہ کی جو بیان فرمائی ارشاد فرمایا بہت سی فضیلتے ہیں آ یا تم بیناد بہت سی نشانیاں ہیں اس میں جو مزید کعبہ معظمہ کی عزت اور اس کی حرمت اور عظمت پر دلالت کرتی گئے اور ان نشانیوں میں مقام ابراہیم کو بھی بیان فرمایا کعبہ معظمہ کو وہ گویا کہ ایزاد اور شرف حاصل ہے کہ انسان تو انسان پرندے بھی اس کا آداب خیال رکھتے ہیں اور پرندے کعبہ معظمہ کے اوپر سے پرواز نہیں کرتے اگر وہ کہیں سے اڑتے ہوئے آتے ہیں تو جب کعبہ معظمہ کی وہ حدود آ جاتی ہے کعبہ معظمہ کی خاص اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ کعبہ معظمہ کی اس عمارت کے اوپر سے نہیں بلکہ ادھر ادھر سے یہ گزر جاتے ہیں اللہ اکبر یہ پرندے کبوتر اور دیگر ایسی چیزیں ان کو بھی کعبہ معظمہ کے آدھا معلوم ہے اور وہ بھی ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کعبہ معظمہ اس میں وہ ایک کشش رکھی گئی ہے کہ لوگوں کے دل اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں لوگ یہ تمنا اور یہ تڑپ طلب رکھتے ہیں کہ وہ کعبہ معظمہ کی طرف پہنچے کعب موضمہ کی طرف جائیں اور جب بھی اس کی طرف نظر ہوتی ہے بالخصوص پہلی نظر ہوتی ہے تو آدمی کی آنکھوں سے بے اختیار آسو بھی چاری ہو جاتے ہیں گویا اس کی ایک تمنا تڑپ اور محبت وہ قلب کے اندر ایک ایسی ہے کہ جب آدمی آدمی کی واہ نظر پڑتی ہے تو وہ اس کا دل بھی نرم پڑ جاتا ہے رکت والا دل ہو جاتا ہے اور وہ اپنی قسمت پہ رش کرتا ہے ساری دنیا جس قبل کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہی ہے ہم جہاں کہیں بھی دنیا میں ہوں ہر وقت نماز پڑھتے ہیں دن بھر میں مسلمان کعبے کو کتنا یاد کرتا ہے نماز پڑھنی ہے کعبہ کس طرح ہے جنازہ پڑھنا ہے کعبہ کس طرف ہے کابے کی طرف منہ کرتا ہے سفر میں ہو کعبے کی سم کو تلاش کرتا ہے اور اس طرف نماز پڑھتا ہے اپنے گھر پر ہو نماز پڑھنی قبلے کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھتا ہے اور ویسے بھی اگر قبلے کی طرف اب اب منہ کر کے بیٹھنے کو اپنا معمول بنائے ہم دیکھتے ہیں قبلہ امیر علیہ سنت شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم تو ملا آپ کو ہم بے, بے شمار مرتبہ متعدد بار اس چیز کا انتظام و احتمام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آپ جب بیٹھتے ہیں تو اس چیز کو بہت خیال کرتے ہیں کہ آپ کے بیٹھنے کا رخ وہ کعبہ کی طرف ہو جائے آپ قبلہ معظمہ کی طرف کعبہ مشرفہ کی طرف منہ کر کے آپ ہیں۔ آپ اپنا مطالعہ فرمائیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کعبہ معظمہ کی طرف منہ کر کے بیٹھیں اور اسی طرف اپنا رخ کیے ہوئے مطالعہ کرتے رہیں تو جب اچھی نیتوں کے ساتھ یہ ہمارا بیٹھنا ہوگا ہاں جس وقت مصنون طریقہ ہی یہی آ جاتا ہے کہ جب آدمی خطبہ دے رہا ہے باز کر رہا ہے تو اب وہ اپنا رخ سامعین کی طرف کرتا ہے اور سامعین کا چہرہ اب کعبے کی طرف ہوتا ہے لیکن اس واض کرنے والے اس خطبہ دینے والے کے لیے اب وہ کعبے کی طرف نہیں بلکہ لوگوں کی طرف چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خود بھی خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ بھی ایسا فرماتے تو یہی عمل وہاں پر مصنون ٹھہرتا ہے اور مستحب عمل بن جاتا ہے تو جہاں جہاں کوشش اور آدمی کی استطاعت میں ہو کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اس کے فضائل و برکات حاصل ہوں گے اور اس کی برکتیں ہم دنیا میں بھی دیکھیں گے اور ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ذہن میں دماغ میں ہر وقت کعبہ معظمہ نقش رہے گا اور کعبہ معظمہ کے تصور میں ہم رہیں گے اور جب اس تصور میں رہیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکات بھی اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا کعبہ موضمہ کی ایک نشانی کو بیان فرمایا گیا کہ اس کے اندر مقام ابراہیم اس میں مقام ابراہیم ہے یہ مقام ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی وہ جگہ ہے وہ پتھر تھا جس پر آپ کھڑے ہوئے اور یہ کیسا مبارک پتھر تھا کہ جب آپ علیہ السلام کسی بلندی پر جانے کا ارادہ فرماتے ہیں یعنی آپ جب تعمیر کعبہ بھی کر رہے تھے تو اب آپ نے کوئی پتھر کوئی اینٹ اٹھا کر اوپر دیوار پر رکھنا ہے تو اس وقت یہ پتھر اونچا ہو جاتا اور جب آپ ارادہ فرماتے نیچے ہونے کا تو پھر یہ پتھر خود بخود نیچے کی طرف آ جاتا اللہ اکبر کیسا یہ مبارک پتھر کہ جس نے اپنے اندر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کو نقش کر لیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے پاؤ مبارک کے نشان آثار اس پتھر کے اندر آ جاتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے انہی پاؤ مبارک کے نشانات ایک طویل عرصہ ہونے کے باوجود مختلف لوگوں کے ہاتھوں میں آنے کے باوجود بھی ان آثار کا باقی رہنا اللہ اکبر یہ کتنی بڑی کرامت ہے اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی کے پیاروں سے جس چیز کو نسبت ہو جاتی ہے اس کا مقام مرتبہ اور بلند اور بالا ہو جاتا ہے وہ کوئی جگہ ہو وہ کوئی مقام ہو وہ کوئی اور خصوصیت والی چیز ہو کوئی بھی ایسی چیز ہے استعمال کی چیز ہو یا کوئی مقام ہو لیکن نسبت اللہ والوں سے ہو جائے تو پھر اس کا مقام بہت بلند بالا ہو جاتا ہے صفا مربہ پہاڑیاں ہی تو تھیں لیکن انہی صفا مروہ کے بارے میں کہ جب ان کو نسبت اللہ کی نیک بندی حضرت حاجرہ سے ہو جاتی ہے تو پھر قرآن بیان فرما رہا ہے کہ یہ صفا اور مروہ یہ شاعر اللہ میں سے ہے یہ پھر شاعر اللہ اللہ کی نشانیاں بن جاتی ہیں تو اللہ کہیں انہیں آیت اللہ یعنی اللہ کے پیاروں سے جن چیزوں کو نسبت ہو جاتی ہے انہیں آیات کہہ کے بیان فرما رہے نشانیاں کہہ کے بیان فرما رہا ہے کہیں انہیں شاعر اللہ کا کہہ کر بیان کیا جا رہا ہوتا ہے تو یہ اللہ کے پیاروں سے جن چیزوں کی نسبت ہو جائے اس کا مقام مرتبہ اور زیادہ بلند اور بالا اللہ تعالی فرما دیتا ہے یہاں یہ بات بھی ارشاد فرما دی من دہ کانا کا اور جو اس میں داخل ہو امن والا ہو گیا کعبہ معظمہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پورے حرم کی حدود کو امن والا بنا دیا یہاں تک کہ اگر کوئی شخص قتل یا جرم کر کے حدود حرم میں داخل ہو جائے تو اسے وہاں نہ اس کو قتل کیا جائے گا نہ اس پر حد قائم کی جائے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر میں اپنے والد خطاب کے قاتل کو بھی حرم شریف میں پاؤں تو اس کو ہاتھ نہ لگاؤں یہاں تک کہ وہ وہاں سے باہر چلا جائے یعنی اس کو حرم کو حدود حرم کو ایسا امن والا اللہ تعالی نے بنا دیا اور یہ حرم شریف سے مراد ہے یہاں پر خانہ کعبہ کے ارد گرد کئی کلومیٹر میٹر پر یہ جگہ موہیت گئے یعنی ایسا نہیں ہے کہ خاص اس سے مراد خانہ کعبہ کی عمارت گئے یا خانہ کعبہ سے ارد گرد وہ عمارت آ, وہ مقام جو مسجد الحرام شریف کا حصہ ہے یا اس کے ارد گرد ارد گرد کے کچھ مقام ہیں ایسا نہیں بلکہ اس کی حرمت تو دیکھیے کہ آج بھی اس کو ہم دیکھتے ہیں ماں آ, اور اللہ تبارک و تعالی سب کو بار بار جانا نصیب فرمائے تو اس حدود حرم اس کے باقاعدہ وہاں بورڈ نصب ہوتے ہیں اور وہاں جانے والے حاضر ہونے والے وہ ضرور اس جگہ کو پہچانتے اور جانتے ہیں کیونکہ مکہ مکرمہ میں جو آدمی مقیم ہو یا باہر سے بھی کوئی آ ہے اب مکہ مکرمہ کے اندر ہے اور وہاں رہ کر اس کو اب عمرہ کرنا ہے تو اس کے لیے جو احرام پہننے کی جگہ ہے احرام کی نیت کی جو جگہ ہے وہ حدود حرم سے باہر جانا ہے جیسا کہ مسجد عائشہ میں جاتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ مسجد عائشہ سے ہی وہ احرام باندھیں گے بلکہ اصل یہ ہے کہ وہ حدود حرم سے باہر جا کر احرام باندھ کر پھر اس نیت کے ساتھ حرم شریف کے اندر وہ داخل ہوں گے تو اس لیے وہاں پہ زائرین اور عمرہ کرنے والے یہ اس طریقے سے حدود حرم سے باہر جاتے ہیں تو یہ جگہ وہاں عموماً سب جانے والے اس جگہ کو دیکھتے بھی ہیں اور مشاہدہ بھی کرتے ہیں غور فرمائیے کہ اتنے کلومیٹر میٹر تک یہ سلسلہ پھیلا ہوا ہے اور اتنی جگہ کو مقام کو یہ حرم شریف جو ہے وہ کہا گیا ہے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کے لیے جو گھر اللہ تعالی نے بنایا ہے وہ کعبہ معظمہ ہے کعبہ موضمہ کب بنا ہے یہ بہت تفصیل ہے اس کے اندر کب کب کعبہ معظمہ کی تعمیرات کا سلسلہ ہوتا رہا تفصیل بہت اس میں بیان کی گئی الختصارن عرض ہے کہ جب فرشتوں نے اللہ کے حضور معذرت کی توبہ کی کس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ انی جائلن فی الارض خلیفہ کہ میں زمین کے اندر کوئی خلیفہ یعنی انسان کو پیدا کرنے والا ہوں تو فرشتوں نے آگے سے اللہ تبارک و تعالی کے حضور یہ بات کہی کہ کیا ان کو پیدا کرنا یا اللہ تو ان کو پیدا فرما رہا ہے جو زمین میں فساد کریں خون برپا کر دیں آپس میں لڑائی جھگڑے کر لیں ان کو پیدا کر تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے پھر اسی بات پر بیر حضرت آدم علیہ السلام اور وہ تفصیل سے واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے فرشتوں سے کہا گیا کہ ان چیزوں کے نام بتائیں وہ نہ بتا سکے حضرت آدم سے کہا گیا اللہ نے انہیں نام سکھائے دے سب چیزوں کے نام بتائے تو یہ فضیلت کا ایک وجہ یہ بھی گویا کہ بیان کی گئی کہ آدم علیہ السلام فرشتوں سے زیادہ علم رکھتے ہیں اور علم کو وجہ فضیلت کر کے بیان بھی کیا گیا تو اب فرشتے اللہ کے حضور توبہ کرنے لگے معذرت کرنے لگے اور اس کے لئے انہوں نے بیت المامور کا طواف کیا اور اللہ کے حضور استغفار کرتے رہے جب فرشتوں نے یہ استغفار کیا تو پھر اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے ان کو حکم ہوا کہ اسی بیت المامور کے بالکل نیچے وہ خانہ کعبہ کو پنانے کا حکم ارشاد فرمایا خانہ کعبہ اسی بالکل بیت المامور کے نیچے بنانے کا حکم ارشاد فرمایا تو فرشتوں نے سب سے پہلے یہاں پر جو ہے تعمیر کعبہ کا سلسلہ کیا یعنی گویا کے فرشتے اللہ کے حضور توبہ کر رہے ہیں تو وہ بیت المامور کا تباف کر رکھے گئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے گناہوں کی معافی کے لیے زمین پر بھی ایک گھر بنا دیا ہے اور یہ فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ بنا دو کہ جب میرے بندے گناہ کر کے میرے بندے کوئی نافرمانیاں کر لیں اور پھر وہ اس گھر کی طرف چلتے ہوئے آ جائے اور یہاں طواف کر لیں اس گھر کا حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر لیں عمرہ کر لیتے ہیں تو ان چیزوں پر اللہ تبارک وطالعہ نے گناہوں کی معافی کا سلسلہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی بنا پر طواف کرنے کی وجہ سے حج کرنے کی وجہ سے عمرہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو محافظ فرماتا ہے مدنی چند کے ناظرین یہ بات یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے کئی چیزیں فرائض میں سے ہیں اور ان فرائض میں سے بطور خاص ارکان اسلام میں جن چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے پہلی بات تو شہادت ہے یعنی اللہ کو ایک جاننا اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا خاص بندہ اور رسول اس کی گواہی دینا اس کے بعد نماز کا معاملہ ہے نماز ہے اور زکوٰۃ ہے رمضان کے روزے ہیں اور حج ہے نماز ہر مسلمان پر فرض ہے نماز بدنی عبادت ہے اس کو بچا لانا ہی اس کی ذمہ داری ہے کوئی بیمار ہے تو اپنی کنڈیشن کے مطابق نماز کو ادا کرے گا کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تو اس کو اپنی اعتبار سے شریعت مطالعہ نے جو جو احکام ارشاد فرمائے وہ ویسے نماز کی ادائیگی کرے گا یعنی نماز کی معافی کی صورت تو نہیں ہے تو اس کے نماز اللعموم سب پر ہے اسی طرح اگر ہم آگے آ جاتے ہیں زکوات کا معاملہ دیکھتے ہیں تو زکوات ہر آدمی پر ہر ہر مسلمان پر فرض نہیں کی گئی بلکہ زکات اسی مالک کے نصاب پر ہے جس کا نصاب ہو شرائط پائی جا رہی ہوں اس پر زکوٰۃ کا فریضہ لازم آتا ہے اور اگر کوئی اس نصاب کے تحت نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے روزے کی طرف آتے ہیں تو روزہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرض ہے اور یہ رمضان کے روزے رکھنا یہ فرض ہیں اور جن جن, جن آدمیوں پر اس کی شرائط پائی جاتی یعنی جو بالغ ہیں مسلمان ہیں تو یہ رمضان کے روز اس پر فرض آ جاتے ہیں ہاں کئیوں کو چھوٹ اس اعتبار سے کہ وہ مسافر ہیں یا مریض ہیں تو ان کو شریعت اسلامیہ نے بالکل یہ چھوٹ اور رخصت عطا فرمائی ہے اور اس کی اپنی شرائط بیان کی گئی کہ کس سفر پر روزہ تر کرنے کی اجازت ہے اور کس مرض میں روزہ فی الحال رمضان شریف میں ترک کرنے کی اجازت ہے اور بعد میں ان کی قضاء کو پورا کرنا ان کی تعداد کو پورا کرنا یہ ان پر لازم ہوتا ہے آگے حج کا معاملہ ہے تو رمضان کے روزے سال میں ایک بار یعنی تیس دن کے لیے یا انتیس دن کے لیے رمضان کا مہینہ روزے رکھتے ہیں نماز دن میں پانچ بار سلسلہ آتا ہے زکوۃ سال میں ایک بار یعنی اس کی ادائیگی لازم آتی ہے اور حج ایسا معاملہ ہے جو پوری زندگی میں ایک بار حج کا معاملہ کہ پوری زندگی میں ایک بار یہ اللہ تبارک وطالعہ کے اس گھر کا حج کرنا یہ بیت اللہ کا حج کرنا جس پر استطاعت ہو لیکن یہ بھی سب پر نہیں جس پر استطاعت اور طاقت گئے ان پر یہ چیز لازم ہو جاتی ہے ان چیزوں کا ہمیں خیال بھی رکھنا چاہیے آج ہمارے ملک میں اسی مہینے میں پاکستان میں بھی حاجیوں کے لیے فارم بھرے جاتے ہیں اور حاجی حج کی تیاری کرتے ہیں مدنی چاند کے ناظرین ہر آدمی کو اپنے بارے میں یہ ضرور سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ وہ حج کی اس کیٹیگری کے اندر حج کی ان شرائط کے اوپر پورا اتر رہا ہے کیونکہ جس پر حج فرض ہو جائے اب اس کو تاخیر کرنا یہ جائز نہیں ہوتا یہ اس کے لیے گناہ کا سبب بن جاتا ہے گناہ کا معاملہ بن جاتا ہے بلا وجائے شریع بلا اجازت شریع اگر وہ حج کے معاملے کو پینڈنگ میں ڈال دیتا ہے تاخیر کر دیتا ہے کہ ابھی میں یہ کام کروں اس کے بعد حج کروں گا اگر اس پر حج کی شرائط پوری آتی ہیں تو اس پر حج فرض ہو جائے گا عورتوں کے لیے بھی ایسے ہی مسائل ہیں اپنی اپنی شرائط کے ساتھ تو اس لیے ضرور ان دنوں میں بطور خاص اپنے بارے میں رہنمائی حاصل کرنی چاہیے دارالطل سنت کے ٹیلی فون نمبر آپ مدنی چینل کی اسکرین پر وقتاً فوقتاً دیکھتے ہیں اس نمبر پر رابطہ کیجئے آپ کے شہر میں اگر دارالفتحل سنت قائم ہے تو وہاں جا کر اس بارے میں ضرور رہنمائی حاصل کریں کہ آیا کے حج کا فریضہ یہ لازم آتا ہے یا نہیں اسی آیت مبارکہ کے بہت سے احکامات اور آیت مبارکہ کی کچھ تشریح و تفصیل وہ باقی ہیں انشاءاللہ شاء ہم آئندہ اپنے سلسلے اسی شان نزول سلسلے کے اندر اس چیز کو بیان کریں گے اور حج بیت اللہ کا مفصل انشاءاللہ اللہ ہم بیان کریں گے اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادتیں حطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی آ, ہم سب کا حامی و نازر آمین بجاہن نبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ